وَيَفْعَلُ فِي الْرَكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِسْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفِّحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيلَةِ الْأُولَىٰ رفع رأسه فتار فجلس عليها ونصب نصبا نحو اچھا بھائی بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے نماز کے ارکان پڑھے تھے نماز کے فرائض پڑھے تھے بھائی کتنے فرائض ہیں چھ فرائض ذکر کیے مولانا اول کیا ہے تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز کے علاوہ جو چیزیں ان کو کیا کر دیتی ہیں انسان پر حرام کر دیتی ہے چاہے کلام ہے چاہے افعال وغیرہ ہیں دوسرے بھائی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ نماز سے خارج ہے مولانا لیکن چونکہ اس کا اقتصاد بڑا شدید ہے اس کے کہتے ہی ادھر لفظ پورا ہوتا ہے ادھر ساتھ ہی کیا شروع ہو جاتی ہے نماز شروع ہو جاتی ہے درمیان میں ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں تو اس کو بھی نماز کے ارکان میں سے کیا کر لیتے ہیں شمار کر لیتے ہیں بھائی تو تکبیر تحریمہ فرض ہے اور فیام فرض ہے اور راعت فرض ہے جی اور اسی طرح رکو اور سجدے اور مقدار تشہد کی مقدار یہ بیٹھنا فرض ہے خود تشہد کا پڑھنا واجب ہے پھر اس کے بعد نماز کے واجبات کچھ میں نے ذکر کیے تھے کہ نماز میں کیا واجب ہے خاص طور پر پورا فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے پھر سورت اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب, واجب ہے ترتیب سے تمام افعال کو سر انجام دینا ہر رکاب کے اندر یہ بھی واجب, واجب, واجب ہے اسی طرح قاعدہ اولا وہ بھی کیا ہے واجب, واجب, واجب, واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ کے اندر جو تشہد ہے وہ بھی واجب, واجب اور میں نے بتلایا بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ قاد قاعد اولا میں جو تشہد ہے وہ بھی واجب ہے اگرچہ صاحب ہدایا کے نزدیک وہ سنت ہے لیکن دو علماء فرماتے ہیں بھائی وہ بھی واجب ہے بھائی واجب ہے جی اسی طرح اور کیا واجب سری نمازوں میں سرن فراج اور جہری نمازوں میں جہرن فراض یہ بھی واجب ہیں اسی طرح نماز کا اختتام کن لفظوں سے کرنا السلام علیکم و اللہ کے لفظ کے ساتھ کرنا یہ بھی واجب ہے اور اسی طرح تمام ارکان کو تمام افعال کو اطمینان سے سر انجام دینا اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح ویتر کی نماز میں دعائیں خنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں مولانا تو یہ واجبات ہیں مولانا تو یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی جی اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا تھا کہ کس طرح نماز شروع کرے گا اور کس طرح ارکان کو ادا کرے گا بھائی ساری ترتیب بتلائی تھی بھائی اور خصوصاً سجدے کے اندر بتلایا تھا مولانا کہ بھائی مرد سجدے میں اپنے جسم کو کھول کر رکھے گا اپنے بازو کو کیا کرے گا اپنے جسم سے الگ کرے بھائی اور اسی طرح پیٹ کو رانوں سے الگ کرے گا مولانا الگ کرے گا بھائی تو بازو خوب کھلے ہوں جسم سے کیا ہو کھلے ہوں गया गया हो हो جسم سے دور ہو مولانا دور ہونے چاہیے بھائی خوب کھول کر بھائی روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اتنا جسم کو کھول کر رکھتے تھے کہ سجدے کے اندر بھائی کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا بھائی ایک طرف سے گزرا آپ کے پیٹ کے نیچے سے دوسری طرف سے نکلنا چاہے تو کیا کر سکتا تھا آرام سے گزر سکتا تھا یعنی اتنا جسم کو کھول کر رکھتے تھے ہاں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مولانا پھر اپنے ساتھی کا خیال رکھنا ہے آپ کی جو دائیں بائیں ہیں تو وہاں پر بازوں کو زیادہ دور نہیں کرنا بھائی سمجھ میں آیا کہ اس سے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے ساتھ والوں کو بھائی اور اسی طرح بھائی تو بازو کھولنے اور کوہنیا زمین سے اوپر رکھنی ہے بھائی بعض لوگ سجا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کوہنیا زمین پر بچھا دیتے ہیں کوہنی تک ساری سارا بازو بھائی کوہنیوں کو اوپر رکھنا ہے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے بازو کو زمین کے ساتھ بچھائے بھائی کوہنی تک سارا بازو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو مردوں کا طریقہ یعنی وہ اٹھائیں گے بھائی اور ہاتھ کی انگلیاں والا نہ ہاتھ کی انگلیاں سجدے کے اندر کیسے رکھیں گے ملا کر اور انگلیوں کا رخ تاکہ کس طرف ہو جائے قبلہ رخ ہو جائے فبلا رخ ہو جائے اور اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بھی جو ہیں میں نے بتلایا دبا کر ذرا رکھے کہ انگلیاں کس طرف ہوں قبلہ رخ جتنا کر سکے آسانی سے بھائی جی اور اگر پورے سجدے میں پاؤں اٹھے رہے تو اس شخص کا سجدہ ہی نہیں ہوا اور سجدہ نہیں ہوا تو پھر مولانا وہ نماز بھی نہیں ہوئی بھائی جی اب مولانا کہتے ہیں والستانی فال افل اولا اور آ... عمل کرے رکعت ثانیہ کے اندر بھی مثلہ ما فالا مثل اس کے جو اس نے کیا تھا فی الولا کے اندر پہلی رکعت ایک رکعت پوری بیان کر دی اب آگے بتلا رہے ہیں دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کرے الا انہو لا يستفتح ولا يتعوز ہاں مگر سنا نہ پڑے اور تعاض یعنی اعوذ باللہ نہ پڑھے بھائی سنا بھائی وہ جو سبحان اک اللہ کا پڑا تھا بھائی وہ اب دوسری رکعات میں نہیں پڑھیں گے وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے اسی طرح اعوذ باللہ بھی نماز کے شروع میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے بھائی ہر رکاس میں نہیں بھائی ولاد اللہ فط بیر اولا اور اسی طرح ہاتھ نہ اٹھائے مگر تکبیر اولہ کے اندر ہی بئی پہلی بھائی جب نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہی تھی تکبیر تحریمہ صرف اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے ہمارے نزدیک اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی تکبیر وغیرہ پر جبکہ امام ما میں رحم اللہ فرماتے ہیں رکو میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور رکو سے اٹھ کر بھی ہاتھ دوبارہ اٹھائیں گے مولانا ہم نے رفع ہمارے نزدیک نہیں بھائی تو یہ بات ذکر کر رہے ہیں والا اور نہ اٹھائے نہ بلند کرے اپنے دونوں ہاتھوں کو الا فتدبیرۃ الاولی مگر پہلی تکبیر میں تدبیر الاولی کے اندر جو پہلی رکعت میں تھی شروع میں نماز کے بھائی فاذا رفع راسه من السجدۃ الثانیہ فی الرکعت الثانیہ بس بس جب سر کو اٹھا لے دوسرے سجدے سے پھر رکعت ثانیہ کس کے اندر دوسری بھئی ایک رکعت پوری ہو گئی دوسری رکعت بھی کہتے ہیں اسی کی طرح پڑھ لو بس اس میں کیا نہیں کرنا آپ نے بھائی آؤز بلّہ نہیں پڑھنی سنا نہیں پڑھنی آؤز بلا نہیں پڑھنی اور رف یتین بھی نہیں کرنا پھر اس کے بعد دوسری رکعت بھی پڑھ لی اور دوسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھا لیا اختارا شاہ ریزلا بچھا دے اپنے بائیں پاؤں کو بھائی بائیں پاؤں کو کیا کرنا ہے بچھا دینا ہے فجلس پھر اس پر بیٹھ جائے पर بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے بھائی وہ نف ابل یمنا نف بند اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دے بھائی سیدھے پاؤں کو کیا کرے کھڑا کرے بھائی بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے وہ وجہ افا بہو قبلتی اور اس پاؤں کی انگلیاں جو سیدھے پاؤں کی انگلیاں ہیں پاؤں کو تو کھڑا کرنا ہے اور اس کی انگلیوں کو کس طرح متوجہ کرنا ہے قبلے, قبلے, قبلے کی جانب بھائی وہ وجہ اصابیاہو بھائی اور اس کی انگلیاں متوجہ کرے بھائی نقول قبلتی قبلے کی جانب بھائی وزا دئی فا خزئی اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر بھائی میں بیٹھ رہے ہیں نا بھائی تو سہیات میں کیسے بیٹھتے ہیں دائیں پاؤں کو بچھاتے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں دائیں پاؤں کو کیا کرتے ہیں کھڑا رکھتے ہیں انگلیوں کو قبلے کی طرح متوجہ کرتے ہیں جتنا ہو سکے بھائی اور ہاتھوں کو کہاں رکھتے ہیں رانوں پر رکھتے ہیں رانوں پر بھائی سمجھ میں آیا بھائی یا دوستوں اور انگلیوں کو بچھا دے پھیلا دے یعنی بند انگلوں کو بند نہیں رکھنا والا نا مٹھی کی صورت میں بلکہ انگلیوں کو کیا کرنا ہے کھول کر رکھنا ہے اپنی حالت پر وہی اپنی حالت پر بالکل ملانا بھی نہیں بالکل کھولنا بھی نہیں صورت سمجھ میں آئی بالکل ملانا بھی نہیں انگلوں کو جیسے سجدے میں کیا تھا ملا کر سیدھی قبلا رک سکتی تھی بلکہ انگلوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے بھائی اور بالکل کھولنا بھی نہیں ہے جیسے کہ سجدے جیسے کہ روکو میں کیا تھا انگلوں کو کھول کر کیا کیا تھا گھٹنوں کو پکڑا تھا بھائی اس طرح میں نہیں کرنا تو رکو کے اندر انگلوں کو بالکل کھول دیا جاتا ہے سجدے میں کیا کیا جاتا ہے انگلوں کو ملا کر رکھا جاتا ہے اور جبکہ تشاہد کے اندر کیا کیا جاتا ہے اپنی حالت پر رکھتے ہیں بھئی. تو یہ مانا بھیا بسو और افابیاہ اور دے اپنی انگلیوں کو یعنی ان کو بند نہیں رکھنا بھائی وہ تشہد اور تشہد پڑے مالانا جو ہے پولا وہ یہ ہے کہ یو کہ محمد یہ ہے مولانا شاہد مولانا یہ تو شہد ہے بھائی اور اشد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں مولانا اس کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں بھائی جی بھائی اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور یہ درمیان والی انگلی ان سے حلقہ بنا لیں ان کو ملا کر کیا بنا لیں سے انگوٹھے سے اور درمیان والی انگلی سے اور اشد اللہ الہا اللہ اللہ اللہ اس پر کیا کر دے انگلی اٹھائے اوپر اللہ اللہ پر انگلی اٹھائے اور اللہ پر اس کو کیا کر دے جھکا دے بھائی سورج سمجھ میں آئی بھائی اللہ اللہ پر انگلی اٹھائے مولانا اور الا پر انگلی جھکا دے بھائی اور پھر اسی طرح رہنے دے مولانا جب تک کادے سے کھڑا نہیں ہو جاتا یا جب تک سلام نہیں پھیر دیتا تو چلیے بھائی آپ سجدہ بھی کر کے دکھائیں اور تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے یہ بھی کر کر دکھائیں ہم ہاں بھائی آپ باقی حضرات ذرا ایک طرف ہوں بھائی ساروں کو یہ نظر آئے بھائی سجدہ کیسے کرنا ہے ہیں بھائی پہلے سجدہ کی بلا روخ ہو کر سجدہ کر رہے ہیں بھائی ہاں دیکھو بازو کھولو بھائی اپنے بازو کھولو ہاں اور کھولو بھائی بازو ہاں یہ دیکھیے بھائی اور جتنے کھول سکتے ہو بازو کھول لو بھائی بدن سے کیا کر لو دور کر لو الگ کر لو بھائی جی اور انگلیاں دیکھو خیبلار چہرہ درمیان میں ہے ہاتھوں کے جی اب بیٹھیے بھائی اب دیکھیے مولانا یہ تحیات میں بیٹھے ہیں بائیں پاؤں پر بیٹھے ہیں دائیں پاؤں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہیں اور ہاتھ کہاں رکھے ہیں رانوں پر رکھیں سمجھ میں آیا گھٹنوں پر نہیں بھائی گھٹنوں پر رکھے گا تو پھر تو انگلیاں کدھر کو ہو جائیں گی نیچے کو چلی جائیں گی بھائی نیچے کو رخ ان کا ہو جائے گا تو ران پر رکھا بس بالکل آخری کنارے پر بھائی تو انگلیاں آگے کی طرف سیدھی ہیں اور ان کو اپنی حیات پر رکھنا ہے جیسے عام حالت میں ہوتی ہیں بالکل ملا کر بھی نہیں ہے اور بالکل کھلی ہوئی بھی نہیں ہے در میں چلیے جی بیٹھی آ جائیے تو یہ تشاہد ہے مولانا ولا یزید اور اس پر کچھ زائد نہ کرے کرے اس پر اولا. اولا. اولا اولا کے اندر یعنی درود وغیرہ نہیں پڑھنا بس تشہد پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا بفاط اور قراط کرے بھائی آخری دو رکعتوں میں بھائی پہلی دو رکعتوں میں تو کیا سورت تھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کسی سورت کو بھی ملائے گا لیکن کہتے ہیں آخری دو رکعتوں میں خراج کرے گا بھی فاتح تل کتابی خاص, خاص طور پر صرف کس کی قراط سورہ فاتحہ بھائی بس مثلاً آپ زہر پڑھ رہے ہیں بھائی پہلی دو رکعتوں کے اندر تو کیا ہوگا سورہ فاتحہ بھی آئے گی اور ساتھ کوئی دوسری سورت بھی لیکن آخری دو رکعتوں کے اندر صرف کیا پڑھیں گے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے بھائی خاص طور پر بس اور اگر غلطی سے کوئی سورت بھی ملا لی ان رکعتوں میں تو کوئی حرج نہیں مولانا نہ سرجد صاحب کی ضرورت بھی نہیں نماز ہو گئی مولانا ٹھیک ہوئی نماز سورت سمجھ میں آئی بھائی اگر فاتحہ کے ساتھ غلطی سے کیا کر لی بھائی فرد میں آخری دو رکعتوں میں کوئی سورت بھی ملا لی بھول کر تو کوئی حرج نہیں نماز ٹھیک ہو گئی سجدہ صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی اور فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے مولانا اگر خاموش کھڑا رہے اتنی مقدار کی جس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو بھی نماز بالکل ٹھیک ہو گئی یا ماننا سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہہ لیا یہ بھی کافی ہے لیکن افضل وہی وہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے آمد سورہ آمد فاتحہ ہی پڑھنے چاہیے بھائی یہ ماننا فرضوں کی بات ہو رہی ہے نفلوں میں یاد رکھنا نفل اور سنت ان کی چاروں رقطوں کے اندر پورے فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائیں گے فرضوں میں صرف پہلی دو میں ساتھ صورت ملائیں گے اور آخری دو میں نہیں لیکن سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر چاروں رکعتوں میں کیا کریں گے صورت ساتھ ضرور ملائیں گے تو کہتے ہیں فاتح دل کتاب خاص اور خیرات کرے آخری دو رکعتوں میں سور فاتحہ کی خاص طور پر نماز کے آخر میں تو بیٹھے کما جلسا جیسے کہ وہ بیٹھا تھا فی الولہ کس کس میں, قادع میں جیسے بیٹھا تھا تو وہ بیٹھ جائے جیسے کہ وہ بیٹھا تھا کا دلا کے اندر و اور تشہد پڑھے یہ <تصحاب> تشہد پڑھنا بتلایا تھا میں نے کیا ہے بھائی واجب ہے اور پہلے کو بھی واجب کہتے ہیں علم وبی صلی اللہ علیہ بھیجے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے درود پڑھنا ہے بھائی درود ابراہیمی جی اس کے بعد کہتے ہیں اور دعا کرے جو وہ چاہے اس کے بعد کوئی دعا پڑھے میما ان, ان لفظوں کے ساتھ یش بہو الفاظ جو مشابه ہو کس کے قرآن کے الفاظ اس کو یش بہو نہ پڑھنا والا نہ یہ مجرد سے باب نہیں آتا یوش بہو پڑھنا یوش بہو اش بہ سمجھ میں اور کتابوں میں بھی جہاں یہ لفظ آ جائے اس کو مجرد سے نہ پڑھنا بھائی بلکہ کس سے پڑھنا بابے افعال سے یا پھر بابے تفعیل سے بھی بات دگا جاتا ہے مما ایسے لفظوں کے ساتھ يُشْبِهُ الفاظَ الْقُرْآنِ جو کس کے مشابہ ہوا لنا قرآن کے الفاظ کے یعنی قرآن میں جس قسم کی دعائیں ہیں اس قسم کے لفظوں کے ساتھ دعا مانگ لے وَالْعَدْعِيَةَ الْمَعْصُورَتَ اور وہ دعائیں جو منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ جو آثار میں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں ان جیسی دعا میں سے کوئی دعا ان جیسے لفظوں کے ساتھ کیا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے ولا او بیما یوش بھی ہو کلام اناس اور دعا نہ کرے ایسے لفظوں کے ساتھ جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں بھائی تو بہتر یہ ہمارا نا کہ ان جیسے لفظوں سے دعا نہ کرے بلکہ وہی وہ دعا کرے جو کس کے اندر آئی ہے قرآن کے اندر آئی ہے وہی وہ دعا کر لے بھائی سونے وہی دعا کر لے مثلا کون سی دعا ہے ربنا بنا فی دنیا حسنت وفی الآرت حسن تفینا عذاب النار اسی طرح ربی جالنی مقیم اصول تھی بھئی رب للمؤمنین یوم الحساب بھائی تو جو دعا کرنا چاہے اس طرح کی جو بھی دعائیں آئی ہیں قرآن میں اور احادیث میں ان میں سے جو بھی دعا پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی ایک پڑھ لیں دو پڑھ لیں بھائی و رحمۃ اللہ پھر وہ سلام کرے گا اپنے دائیں طرف اب نماز ختم ہو رہی ہے مولانا اختتام ہے تو سلام کرے گا پہلے دائیں طرف وولو السلام علیکم و رحمۃ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا نماز کا اختتام کرے گا بھائی اور یاد رکھیے مولانا جی اچھا آگے دیکھ لیں بھائی ساری ہی مسل ذالب اور سلام کرے گا اپنے بائیں طرف بھی مسل ظال اسی طرح یعنی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں طرف جب سلام کرے تو دائیں طرف جو کہ رامن کاتبین فرشتہ بھائی دائیں کندھے پر ہے اس کی نیت کر لے کہ اسے سلام کر رہا ہوں بائیں طرف کس کی نیت کرے جو بائیں طرف فرشتہ ہے اس کی نیت کرے بھائی کہ اسے سلام کیا صورت سمجھ میں آ گئی یہ تو تھا جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے نمازیوں کی بھی نیت کرے اور فرشتے کی بھی نیت کرے بھائی اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف جو نمازی اور فرشتے ہیں ان کی کیا کر لے نیت کر لے بھائی اور جس طرف امام ہے اس طرف اس کی بھی نیت کرے اگر امام دائیں طرف تھا تو دائیں طرف ہوئے اس کی بھی نیت کر لے بھائی اور اگر وہ بائیں طرف تھا تو بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کی بھی اور اگر امام بالکل سامنے ہے بھائی آپ اس کے عین پیچھے کھڑے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کی نیت کرے بھائی وَيَجْهَرُ اور جہر کرے گا یعنی بلند آواز سے پڑھ کرے گا قرآب بل فجری فجر کے اندر رقطین مغربی ول عشا اور پہلی دو رکعتوں کے اندر مغرب اور عشا میں انکان امامن اگر یہ کیا ہو امام ہو امام ہو تو میں نے بتلایا جہرن خراط کرنا واجب ہے تو جہری قراط کرے گا ویق فلقرا تیما بادل الائین اور مخصی کرے گا پوشیدہ کرے گا بھائی قرات کو اس پہلی دو رکتوں کے بعد سیما بادل الا <الْأُولَيَن> پہلی دو رکتوں کے بعد بھائی وہ كَانَ مُنْفَرِدًا دیکھا اب منفرد ہو اگر اکیلا ہو اس کا خود بتلا رہے ہیں وہ كَانَ مُنْفَرِدًا اگر نماز پڑھنے والا اکیلا ہو فہو مخیر تو اس کو اختیار ہے بھائی اسے اختیار ہے انشا جہرا اگر چاہے تو جہر کر لے جب جہری نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے تو جہر کر لے وہ اصما نفس ہو اور اپنے آپ کو سنائے بھائی بھائی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی بھائی تو کیا کر سکتے ہیں اونچی آواز سے خراج کر رہے ہیں بس اپنے آپ کو ہی سنا رہے ہیں والانا وہ انشا آخاف اور اگر چاہے تو کیا کرے آہستہ آواز سے کرے تلاوت بھائی یعنی چھپائے آواز قراعت کو آہستہ کرے بھائی پھر رنگ کرے وہ یو فل امام القرا ترظہ اور مخفی کرے گا امام قراعت کو ظہر کے اندر اور آصر کے اندر بھائی اس وقت آہستہ قراعت ہوتی ہے بھائی وَالْوِتْرُ سَلَاثُ رَكَعَاتٍ اور وی تر جو ہیں ورانا تین رکعات ہیں لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ان میں فصل نہ کرے بھئی جدائی نہ کرے بھئی بِسَلَامٍ کس کے ساتھ سلام لا تین رکتے ہیں لا یا ہننا فصل نہ کرے علیحدگی نہ کرے ان تین رکتوں کے بیچ بھی سلامین کس کے ساتھ بھائی سلام, سلام, سلام, سلام, سلام. کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی جی امام شافی رحم اللہ وغیرہ کے نزدیک بھائی دو رکعتیں پڑھ کر سلام کھیرے گا پھر ایک رکعت پڑھے گا بھائی ہمارے نزدیک تینوں پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرے گا سلام کھیرے گا بھائی جی وہ سال ایسا تھی قبل اور سال ایسا تھی کون سی رکعت میں رکعت میں قبل رکوئی رقو سے پہلے پڑے گا مولانا رکو کے بعد جی. نہیں ہے بھائی رقو سے پہلے ہے پھر جمی اہ ن تھی سال میں بھائی سارا سال یہی کرے گا مولانا کہ دعائیں پڑھے گا کون سی رقم میں تیسری میں اور رکوع سے پہلے جبکہ امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع کے بعد پڑھیں گے بھائی اور کا میں نے بتلایا وہ سلام کے بھی قائل ہیں مولانا سلام اور کہا ہمارے نزدیک کیا بتلایا سارا سال اس طرح کرے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک سارا سال نہیں بھائی رمضان کا نصف جو اخیر ہے رمضان کا نصف اخیر جو ہے تو یعنی پندرہ کے گزر جانے کے بعد اب کیا کرے گا رمضانو پڑے گا نصف اخیر رمضان میں قنوط پڑے گا ہمارے نزدیک کیا کرے گا رمضان دیکھا آمد. نیچے لکھا بھی وقال رحمه نصف آخری نصف جو ہے من رمضان کلیر رمضان فاتحت الکتابی اچھا بھائی وطروں میں کیا کیا پڑھنا ہے بتلا رہے ہیں آگے بھائی اور خیرات کرے گا وطر کی ہر رکعت کے اندر فاتحت الکتابی تابی سورہ فاتح کی وہ سورتم اور اس کے ساتھ سورت بھائی باقی نمازوں میں تو کیا تھا پہلی دو میں سورت کو ملانا تھا آخری دو میں سورت نہیں ملانی فرضوں کے اندر لیکن وطروں کے اندر تینوں رکعتوں کے اندر کیا کرنا پڑے گا سورج ملائیں گے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وہ سورتم اور اس کے ساتھ کسی سورت کی جب ارادہ کرے فنوت پڑھنے کا تقبیر کہے ورف ورف آیا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے بھائی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے تم مکان پھر کیا کر لے پھر دعا فنوت پڑھے ولا اقن وطفی فلاطینا اور قنوط نہیں پڑے گا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں بھائی کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑے گا بس بھائی اسی نماز میں ہے قنوت بھائی امام شافر حملہ وغیرہ فجر کا بھی فرماتے ہیں بھائی ہمارے نظر صرف وطروں میں پڑے گا بھائی تو کہتے ہیں وئی سفی شی امین سلاتی جی جی یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی صورت متعین ہو کہ یہی صورت پڑھو گے اس نماز میں کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے کوئی نماز ایسی نہیں بھائی جہاں سے تلاوت کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لئی صفی شی امین فلاطی اور نہیں ہے کسی چیز میں نماز میں سے یعنی کسی نماز میں نہیں ہے قیرا تو کسی معین سورت کی خرا قراءت بھائی قراط تو آئی نیا کسی سورہ معینہ کی نہیں ہے نماز میں کہ لا جزو غیر اس کے علاوہ جائز ہی نہ ہو اس کوئی معین صورت اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھنا جائز تھی نہ ہو ایسا کسی نماز میں نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی کسی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے اور خود بھی متعین کر لے یہ بھی مخروح ہے مولانا کہ میں ہمیشہ مغرب کی نماز میں یہ والی دو صورتیں پڑھوں گا کوئی اور صورتیں نہیں پڑھوں گا بھائی یہ یہ بھی مخروح ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی کہ صورتوں کو متعین کر لے اور یہ اعتقاد ہو کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی اور سورت پڑھنا صحیح نہیں ہے وَيُكْرَهُ أَن يتخذ قراءة بعينها لا يقرأ فيها غيرها اور مکرو ہے کہ پکڑ لے کسی معین سورت کی قرآ کو یعنی معین کر لے کیا کر لے جی اور مکروح ہے مہرانہ کے کسی معین صورت کی قرآت کو بھئی کیا کر لے جی کہ اس کو معین کر لے لطفلاتی کسی نماز کے لیے لا یخرع فیہا غیرہا قرآتی نہ کرے اس کے اندر اس کے علاوہ کی کسی صورت کو معین کرے اور اس کے علاوہ کسی اور سورۃ کی اس میں تلاوت ہی نہ کرے وہ ہمیشہ وہی صورتیں پڑھتا ہے بھائی یہ کیا ہے مکروہ ہے و ادنا ما یجزی من القراءۃ فی الصلاۃ ما يتناولہ اسم القران عند ابی حنیفہ اچھا بھائی انہوں نے شروع میں اپ کو بتلایا تھا کہ نماز کے اندر قراءت فرض ہے مولانا کیا ہے مطلق قراءت قرآن سے جہاں سے بھی پڑھ لو. چاہے فاتحہ پڑھی تو فاتحہ بھی قرآن میں سے ہے وہ بھی مرانا فرض ادا ہو گیا کوئی اور صورت پڑھ لی تو بھی کیا ہوا اور میں نے کتنی مقدار ذکر کی تھی کم از کم کتنی قرآن فرض ہے تین آیت آیت چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت یہ پڑھنا فرض ہے مولانا اب اس مسئلے کی تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں ایک امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بس اور آیت کا کچھ حصہ بھی پڑھ لے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا اتنا حصہ جس کو سن کر انسان کہہ سکے یہ قرآن ہے سورہ سمجھ میں آئی تین چار چار لفظات نے مثلاً پڑھ لیے کسی آیت کے سننے والے کو سنتی کہا اس نے کیا کہا یہ تو کیا ہے قرآن کا حصہ تم پڑھ رہے ہو سمجھ میں آیا تو جس کو قرآن کہا جا سکے اتنا حصہ آیت کا پڑھ لے گا تو کافی ہے فرض ادا ہو جائے گا مولانا لیکن صاحبین کا قول آگے آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی کیا کرے گا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا یا کیا کرنا بھائی یا ایک لمبی آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے مولانا اور فصوا صاحبین کے قول پر ہے وَأَدْنَا اور کم سے کم ماو مقدار یوجسی امین القرا جو کافی ہے قرأ میں سے. کم سے کم وہ مقدار جو کافی ہے قراعت کے لیے وہی پھر فلاس میں نماز, نماز, نماز میں ماو مقدار ہے یتنا و حسم القرآن جس کو شامل ہو قرآن کا نام پہ جس کو شامل کیا ہو جس کو شامل ہو قرآن کا نام یعنی اس پر قرآن کا نام بولا جا سکتا ہو آپ نے کسی آیت کو آدھا پڑھا سننے والے نے سنتے ہی کیا کہا یہ تو قرآن پڑھ رہے ہو بھائی آپ بھائی کیا پڑھ رہے ہو بس اتنا حصہ جسے قرآن کہا جا سکے بھائی آیا اب مثلا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں للہ آپ کو پتہ لگا یا قرآن کا حصہ یا ویسے کوئی عربی بات کرنے لگا ہوں میں بھائی جی نہیں بھائی للہ کو کیسے آپ قرآن کہتے ہو عرب للہ نہیں کہتے کسی بات میں بھائی کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو وہ تین چار کو اتنے لفظ تو ہوں جس کو سننے والا کہہ سکے کس کا حصہ ہے قرآن کا حصہ ہے, ایک لفظ ہے، نہیں تو کم سے کم مقدار جو کافی ہے قرآب کے لیے نماز میں مایت ناول حسم القرآن وہ جس کو شامل ہو قرآن کا نام یعنی اس پر قرآن کا نام کا اطلاق ہو سکے اسے قرآن کہا جا سکے اب ہنی فترحمۃ اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وقال ابو یوسف محمد لا الرحم صلاطین جائز نہیں ہے تین آیتوں سے کم کون سے تین آیتیں سارن, چھوٹی تین چھوٹی آیتوں سے کم جائز نہیں آیتن طویل یا ایک لمبی آیت سے کم جائز نہیں بھائی یہ فرض ہے ولہ یا کرمام اور قراط نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے کیونکہ امام کی قرأ ہماری خراط ہے بھائی اللہ کے دربار میں ہم سب حاضر ہیں مولانا اور تلاوت امام ہمارا نمائندہ ہے سامنے کھڑا ہے بھائی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو سب کی طرف سے یہ دعا ہے مولانا سب کی طرف سے دعا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا کسی بادشاہ کے پاس ملنے جاؤ وفد جائے تو سارے ایک بندے اکٹھے بول رہے ہوں ایسا کبھی ہوتا ہے بھائی نہیں ایک کو نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے بھائی سمجھ میں آیا آپ ہم سب کے نمائندے ہم سب کی طرف سے آپ بات کریں گے تو نماز میں بھی اسی طرح ہے مولانا اب امام جب ہمارا نمائندہ ہے تو وہ دعا پڑھ رہا ہے خیرا وغیرہ کر رہا خیرا کر رہا ہے تو اب باقیوں کو کیا ہونا چاہیے خاموش رہنا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں ولہ یقرا مخلفل امام اور خیرات نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے سمجھ میں آیا ومن ارادت فلا گئی ری یکاج الا نیتیں الا نیت نیت و نیت المطابع یا نیت و نیت و المطابع دونوں طرح سے اچھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کی ابتدا میں نیت کرنا ضروری ہے اگر نیت نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی ویسے میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی کرے گا اور وہاں میں نے کو بتلایا تھا کہ اگر کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو کوئی امام ہے تو وہاں پر اس کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اگر اقتداء کی نیت آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی یہی بات آپ بیان کر رہے ہیں بھائی من اراد سولا غری ہی اور جس کا ارادہ ہوا اپنے سے اپنے علاوہ کی نماز میں داخل ہونے کا وہ من ارادلہ اور جس کا ارادہ ہوا داخل ہونے کا بھئی کس چیز میں پھر سولا گیری ہی اپنے اپنے سے غیر کی نماز میں یعنی امام کی نماز میں بھائی اب اس, اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ شخص نیتیں یہ کتنی نیتوں کا محتاج ہے دو نیتوں کا محتاج ہے نیت الفلاد ایک نماز کی نیت کرے گا وہ نیت المتابات اور ایک اقتداء کی نیت بھائی اتباع کی نیت بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو دو نیتیں کرے گا بھائی چلیے بس مولانا حالمراف اللہ عالم بھی حقیقت الکلام